وَقَضَٰىٰ لَكَ مَفَاتِحَ الْأَبْوَابِ وَلَتَسْبِيَنَّ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمَ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ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 شہادت امام صدقہ رب العالمین خط مستقیم چلنے تو بخش جس محفل ہیں موضوع تو پہلوں چند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 بزرگاہ ندی فکائے گرام بد مذہبوں کی مشاوت نختی منع کیا مختار مشہور فقہ ہنفی کتاب جڑی انہوں کی ہی کتاب ابدر منتقا شرخا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 محفل نہیں ذکر حسین دی محثل. غم انہوں کے بارے کیونکہ وہ مریا بھی سمجھتے ہیں اجڑیا بھی سمجھ تو ذکر ساڈے بارے ہے کیونکہ اصان آپ سرکار شہید سے زندہ سمجھنے تے آ ہیں بسیا سمجھنے تے آ اجڑا نہیں میری گل نہیں سمجھے توجہ تبجو بولو سبحان اللہ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 ان مشابت دو دو دو کر کر کے لیا ہے او, او امام حسن منا منا علی منا منا حضرت نہیں منا منا کوئی نہیں معلوم ہوا یہ تے حرام ہے تا امام غزالی اور اللہ دلیا امام پا کئی لکھے کہ وہ اس طرح کسے ورڑے بیان کرنا حرام ہے تاکہ تازہ کرنا تو مشابت نہ ذکر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 اللہ اکبر یار ایزتی اہل بیت اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام کی سننی تو بھی سے ہو بلایا گیا نہیں پتا کہ دھوکے چاول والا بے وقوف اقل مند کدی کسی کے دھوکھے چ نہیں ہوا دیکھو بے وقوفی درنگی چال ویخو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 آپ جو نام مراد منجائی تے ساری دیہی جناب جیسا رہنا گوارا نہیں چلنا ہونا نے جب آپ چاس نہیں لگی بوٹ آپ ہی آخ گے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 दो ईश्वत माचा ले लोग या रे मती देवन पर आशमत नारे نام سبحان اللہ سبحان اللہ جات بول سبحان संघिया सुल्तान दस्या वे लोग कयाने मता देंदे ने ना जा खराई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 سجڑا سد کے جا جناب جی ہاں بخر ناشی پی ہو سکتے اللہ دلی انجہ نہیں گل کر سکتے رب و رب سونے دلیا میں پیچھے چلانے منہ والے ان پک نہیں مار سکتے سڈا خالجہ گلام شعد کو سنا چھوڑا گلا جی بول سران اللہ خاجا غلام فرید بخر دے میرا سیدھی گل نہیں ہی خاجا غلام فرید اللہ دلی دی گل کرنا وا سڈکے جاو خاجا فرید فرمانے لکھ لکھ سون دکھڑے لکھ لکھ سون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 میری تمنا کاش اللہ رستے اللہ د رستے اندر میں قتل جا پھر زندہ ہوا پھر قتل جا پھر زندہ ہونا چھپے فرما رہے سڑکیں جا فرما کاش میں مولا دی خاطر بار بار قتل ہو اس دی آل اولاد اگو ککیے چاہے وہ یہ کم کسی نال ہوئے جڑا ساڈے ہو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 تو ادھر ادھر کن بات کر یہ جی بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہدنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے راہ راہدن میں تو راہبری کیسی دنوں میں تو راہبری کیسی راہبرو راہ راہ تم میں رہدنی کیوں ہے سونا جنگل اندھیری شائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری شائی بدلی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 کھل دے جان تا مولا فرمانا وا کر بین سبیل مجرمی اللہ فرمان آیا تو اسی طرح تحسیل کرنے اور مجرم دراہ سن حسین حسینیت کی درویش حسینیت یہ آئی کہ حقے شریعت خود چلنا اگر حکم شریت داہ تو ہٹ جائے ہاکم شریعت راہ تو ہٹ جائے تو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 غیرت غیرت. جب ہات ہٹیا تمام حسین پا کسین تسلیم گوارا مننا گوارا کی نہیں جو برآ قبول کر لیا نے میرے پاک امام نے سنگیا یہ حسینیا تھی اے حسینیا تی جس نے پاک حسین عمل فرمائے سبکے فرق دسا ہے حسین ایک ہے حسین سمجھا چھوڑا بول بول بولو سوست ہو کے نہجو سبحال حسین حسین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 جہرا سرور میرے باغ گرسین ہر سینی واسطے سر مبارک گھوڑیا پیروں کے تھلے رلا کے آئے ان پاگ کے کندے سوارو کہ وہ سرور نہیں آیا ہونا پرسنگ کیونکہ آشک جہن آشک نا سرور آخت نہیں آتا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 پتھر دلالدھے تکبر بان دے میں کبدل کر دنیا آ کے جلوے ہلور دے جلوے ہلور جی جوڑ بیٹے علی جنت لینی ہے مسجد میں آخانگا مولا من مسجد کیوں کیوں سن اس واسطے آرفیل لوگ جنت लिके خدا مستفا ہوسی مگر اتنے نفس اپنے خواہش کے حصے بھی ہے خوراں کسور لدیت کھانے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 دل نہ پر ادب نہ ادب سکھا سکل مو پر چت پر رب God is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 گل پہنچ گئی شریعت حرام میرا مطلب امام صاحب جی فتوا نہ دیں آپ تک اپڑی نہیں گل اس فرمائی گل سمجھ آ گئی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 حسین پر حسینیت مردہ کسی گھر حسینیت نظر نہیں پی آد مردہ مر گیا خوشات Hussain Zimba, Yadid Mal Gai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 حسینی لوگ حسین اور گھر زیادہ ویچے گا جہے گھر کمے حسین دار لڑائے کتا لڑایا میدان درج مر گئے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 آزاد مانا ہوں لگن دیا کتاب کھول کے مجلے سے آزاد سد کے صبرے ہو تو مر پتا نہیں کربر تو سب کے افسوس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 गल कहना अगलिया शीशा होम्बर रसूल संभा की हो सौखी गलम खुदा दी करके आना इतों में हर हर जुमला मौला की बारगाह च लिखी पे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 پوجنے بے محمد الا اللہ نہیں پڑھا میرا رسول اللہ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 تو مر کے سال چونچ ہشر ویک کر مولا کی کرنا ہے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 فرمایا کرتے سن کہ جو حرام آن ہلال سن ہر پیچھے لگے دے شرم کرو شری میں برخا پا کے پھر پہلو ہر مبارک تو کرو لوکاں لوگ دیا دیا نہیں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 کاری صاحب کا شکر دو میرا ہو میرا بےمان ہو جائے تو ہو گاری ذمہ دار تھوڑے نے بےمان جو ہو جاوے <تصفح> <اور گال. تصفح> <تصفح> <نمی تصفح> حضرت دا پتر جو پھٹیا کھڑا جی <تصفح> توجہ نہیں فرمائی ہاں جی کاری صاحب یا میں اس کام چاضی ہو گئی ہے تو فتوا دئیے بھی ٹھیک پیا کرنا پھر آسان ہو ورنہ فتوا ہوئی ہے جو اصل تو जे उस काम किया दुश्मन है खातर कु खोती दी खातर जी पै जाए तेरी खोती साफल मूह मारे लड़ाई हो गई जो दुश्मन होना जोल भी जनाजा च पड़े ना आप उस मौली के पिछे नमाज नहीं पढ़े मौल साहब बस बस तरगे नी बड़ी दा कल कितना खड़ा सा कि दिन पढ़ने जाता पता सा बरादरी लगी अच्छा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 بیٹھے ہو جو خدمت کر, دے ہو وہ کر جائے کرو اپنا فرض سمجھو جس جا دن سکول تنظیم دا کوئی دخل نہ ہوا دو ہو خدمت کرو تھوڑا ہی فرض ہے ہاں جی جی شامل ہوگئے ہو اتے چندہ دے تھی کھل اتر جائے گی آخر الحمدللہ رب ہے